سرکار مدینہ راحت خلب و سینا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے جس نے مجھ پر ایک دن میں ایک ہزار درود پڑا وہ اس وقت تک نہ مرے گا جب تک جنت میں اپنا گھر نہ دیکھ لے صلو علی الحبی صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیارے پیارے اسلامی بھائیوں سرکار مدینہ راحت قلب وسینہ صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم کے اخلاق کریمہ کے بارے میں ہم تذکرہ سن رہے تھے پیارے آقا صلی اللہ علیہ و وسلم کا اپنے صحابہ کرام کے ساتھ رویہ کیسا ہوا کرتا تھا اور آپ ان کے ساتھ کس طرح کریمانہ انداز میں پیش آتے تھے اس کی کچھ جھلکیاں انشاء اللہ اعضوجل ہم دیکھیں گے امام قاسی ایا رحمت اللہ علیہ شفا شریف میں نقل فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ صلی علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے دلوں میں باہمی الفت و محبت پیدا کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے اور انہیں ایک دوسرے سے متنفر نہیں کیا کرتے تھے صحابہ کو ایک دوسرے سے دور نہیں کیا کرتے تھے اور اگر کسی قبیلے کا سردار حاضر ہوتا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس کی, شایان شان، اس کی عزت کیا کرتے تھے اور اسی سردار کو اس کے قبیلے کا دوبارہ سردار بنا دیتے تھے اپنے تمام ہم نشینوں کے ساتھ برابر کا سلوک فرماتے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھنے والا کوئی شخص یہ گمان نہ کرتا فلاں آدمی مجھ سے زیادہ سرکار علیہ سرات والسلام کی نگاہوں میں معذز ہے اور کوئی شخص اگر کسی ضرورت کے لیے حاضر ہوتا اور حاضرین کے ہجوم میں قریب ہونے کی کوشش کرتا تو سرکار سرد علیہ وسلم اسے اپنے قریب کر لیتے اور صبر و تحمل سے اس کی داستان سنتے یہاں تک کہ وہ شخص خود واپس چلا جاتا اور اگر کوئی شخص سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حاجت طلب کرتا تو اسے سرکار خالی واپس نہ لوٹاتے اور اگر اس کی حاجت پورا کرنا ممکن نہ ہوتا تو سرکار علیہ صلاح وسلام بڑے پیارے انداز سے گفتگو فرماتے یہاں تک کہ وہ شخص خوش و خرم واپس چلا جاتا اس پورے بیان کے اندر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مبارک اوصاف ہمارے سامنے آتے ہیں جو آپ کا اپنے صحابہ کرام کے ساتھ رویہ تھا اگر اس پر غور کریں تو ان میں سے ہر عمل کے اندر ہمارے لیے ایک پیروی اتباع اور اطاعت کرنے کا ایک بہترین نونا موجود ہے کہ اپنے پاس رہنے والوں میں آپس میں محبت پیدا کی جائے انہیں ایک دوسرے سے دور نہ کیا جائے ان کے درمیان باہم نفرت نہ پیدا کی جائے اور جس کا جو مقام و مرتبہ ہے اس کے مطابق اس سے شروع کیا جائے سردار ہے تو اس کی عزت اس کے مرتبے کے مطابق کی جائے ایک وہ عزت ہے جو سب کو دی جاتی ہے لیکن اس کے ساتھ جس کا جو مرتبہ ہوتا ہے اس کے مطابق اس سے شروع کیا جاتا ہے یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکات ہے پھر سرکار صلی اللہ علیہ علی وسلم کا بڑا ہی پیارا انداز کہ سرکار کے پاس بیٹھنے والا کوئی شخص یہ گمان نہ کرتا کہ فلاں آدمی مجھ سے زیادہ حضور کی نگاہوں میں معزز ہے یعنی سرکار علی سلاط ہر ایک پر اتنی توجہ فرماتے ہر ایک کو یوں مخاطب فرماتے اس کے ساتھ یوں نظر شفقت سے دیکھتے تھے کہ ہر شخص یہ سمجھتا کہ سرکار کی بارگاہ میں سب سے زیادہ توجہ میری ہی طرف ہے حالانکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب کی طرف برابر نظر فرماتے تھے لیکن جس کی طرف نظر کی جائے اسے اتنی شفقت اور محبت دی جائے کہ وہ یہ سمجھے کہ سب سے زیادہ شفقت تو میرے اوپر ہو رہی ہے یہ ہمارے آکا سرد علیہ وسلم کا طریقہ ہے پھر فرمایا کہ کوئی شخص اگر ضرورت کے لیے حاضر ہوتا اور حاضرین کے ہجوم میں قریب ہونے کی کوشش کرتا صحابہ اکرام تو بیٹھے ہوئے اور اسی درمیان میں اب کوئی شخص ہجوم کو چیر کر آگے آنے کی کوشش کرتا تو سرکار سب صدر بڑے پیار سے اس کو اپنے قریب کر لیتے ڈانٹنا نتاڑنا جھاڑنا منع کرنا دور ہٹا دینا یہ نہیں بلکہ پیار سے اسے اپنے قریب کر دیتے اور صبر و تحمل کے ساتھ اس کی داستان سنتے یہاں تک کہ وہ خود واپس چلا جاتا اور اگر کوئی سرکار سے حاجت طلب کرتا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس مشکل میں ہوں مشکل پوشائی فرمائیے میری یہ حاجت ہے یہ حاجت پوری کر دیجئے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اسے خالی ہاتھ واپس نہ بھیج دے اور اگر اس کی حاجت روائی اس وقت ممکن نہ ہوتی تو سرکار اتنے پیارے انداز میں اسے گفتگو فرماتے کہ وہ حاجت پوری نہ ہونے کے باوجود خوشی خوشی واپس چلا جایا کرتا تھا نہ ہوتا تو اسے بھی اتنے پیارے انداز کے اندر گفتگو فرماتے کہ وہ خوشی خوشی واپس چلا جاتا اب یہ وہ اوساف و کمالات اور وہ خوبیاں تھیں اور یہ وہ اندازے گفتگو تھا اور یہ وہ اندازے معاشرت تھا کہ جس کا نتیجہ یہ تھا کہ ہر شخص سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جان سے بڑھ کے پیار کیا کرتا تھا ہر کوئی سرکار صدی وسلم کو اپنے ماں باپ سے بڑھ کر محبت کیا کرتا تھا اور سرکار صدی وسلم کی مبارک حیثیت ایک شفیق مہربان رحیم کریم باپ جیسی تھی ہر ایک کے ساتھ محبت کا سروپ اور کیوں نہ ہو اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ادائے دل نوازی خود سکھائی تھی اور پھر خود اس کی تعریف فرمائی جگہ فرمایا وَإنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ <عُوِّين> اور دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالی نے خود بتا دیا کہ یہ اللہ کی خاص رحمت تھی کہ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت مبارکہ کے اندر نرمی تھی شفقت تھی محبت تھی اور رحمت تھی ایک اور مقام پہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے جو تربیت کے باب سے ہے فرمایا اور اپنے صحابہ کے کے ساتھ بھی اسی رحمت والے سلوک کے اندر انہیں شامل فرماتے تھے محبت نے اپنی مختصر سیرت نبوی کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ کس طرح مل کر رہا کرتے تھے کوئی انتیازی انداز کے نہ رہتے تھے بلکہ کرام کو کس طرح اپنے کریم کیا کرتے تھے روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ پیارے آکا صلی اللہ علی وسلم ایک دراز گوش پر سوار ہو کر مسجد کی طرف جا رہے تھے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی سرکار کے ساتھ تھے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو حریرہ کیا میں تمہیں اپنے ساتھ سوار نہ کرلوں کہ میں سواری پر سوار ہوں تو تمہیں بھی سوار کرلوں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آپ کی مرضی سرکار نے فرمایا کہ میرے ساتھ سوار ہو جاؤ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سوار ہونے کے لیے جب سواری پر چھلانگ ماری تو صحیح طریقے سے سوار ہو نہ سکے اور گرنے لگے اب گرتے گرتے انہوں نے سرکار کو بھی پکڑ لیا نتیجہ یہ ہوا کہ خود بھی زمین پر گر گئے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بھی سواری سے نیچے زمین پر تشریف لے آئے اب بظاہر تو یہ واقعہ انتہائی عجیب لگتا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو ہے وہ نیچے لے آئے اور خود بھی نیچے گر گئے لیکن سرکار صلط علیہ وسلم نے بجائے سخت الفاظ کہنے کے بڑی محبت کے ساتھ ارشاد فرمایا اے ابو حریرا دوبارہ کوشش کرو ابو حریرا ربی اللہ تعالی عنہ دوبارہ سوار ہونے لگے پھر اسی طرح ہوا سرکار صلی اللہ علیہ والے وسلم نے تیسری مرتبہ دوبارہ ارشاد فرمایا کوئی سخت جملہ نہیں پھر ارشاد فرمایا اے ابو حریرا کیا میں تمہیں اپنے ساتھ سوار کر لوں حضرت ابو حرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حضور کے ساتھ سوار ہونے کی ہمت نہیں رکھتا اور تیسری مرتبہ حضور کو نیچے لانے کا سبب نہیں بن سکتا پیارے آکا صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق آپ کی دعوت اور آپ کی ان کو پیشکش وہ اپنی جگہ اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل اپنی جگہ اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہر مرتبہ ان کو بار بار ارشاد فرما رہے ہیں کہ کیا میں تمہیں اپنے ساتھ سوار کر لوں حالانکہ جو معاملہ پیش آیا اس کے بعد تو دوسری مذہبوں کو کسی کو دعوت نہ دیتا مگر سرکار سلد السلام نے صحابہ کے کو اپنے ساتھ یوں ملا جلا کے رکھا ہوا تھا اور یوں ان کو شفقت دی ہوئی تھی کہ بار بار سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ محبت کے ساتھ حاضر ہو جاتے ہیں اسی طرح ابن اسحاق اور بہتری کی ایک روایت ہے حضرت ابو قطع رضی اللہ تعالی انہوں روایت کرتے ہیں کہ حبشاہ سے نجاشی کا ایک وقت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا حبشا کا بادشاہ نجاشی اس نے ایک وقت بھیجا نبی پاک صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کی خدمت میں جب وہ وقت آیا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ ول وسلم بذات خود ان کی خدمت میں مصروف ہو گئے یعنی خود ان پہ شفقت فرما ہے ان کو کوئی کھانے کی چیز چاہیے کوئی پینے کی چیز چاہیے کوئی رہنے کے لیے تھوڑا سا اہتمام چاہیے تو یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم خود کرنے لگے صحابہ کلام نے ارض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم غلام ان کی خدمت کے لیے کافی ہیں. آپ خود کیوں کر رہے ہیں ہم غنام ان کی خدمت کرنے کے لئے کافی ہیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِنَّهُمْ کَانُوا لِأَصْحَابِنَا مُقْرِمِينَ وَأَنَا اُوحِبُّ اَنْ اُقَافِعَهُمْ فرمایا کہ جب میرے صحابہ ہجرت کر کے حبشا گئے تھے تو ان لوگوں نے ان کی خدمت کی تھی میں چاہتا ہوں کہ میں خود ان پہ شفقت کر کے ان کی خدمت کا بدلہ انہیں دے دوں چونکہ انہوں نے میرے صحابہ کے ساتھ اس سلو کیا تھا اس کا بدلہ چکانے کے لیے میں چاہتا ہوں کہ خود ان کے میں کام کروں گویا اپنے صحابہ کے ساتھ بھی محبت کا ثبوت دیا کہ جن لوگوں نے صحابہ کی خدمت کی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم خود ان پر شفقت فرما رہے ہیں اور دوسرا خود اپنے عمل کے ساتھ یہ ظاہر کر دیا کہ جو قوم کا سردار ہوتا ہے وہ وہ ہے جو ان کے ساتھ شفقت بھرا سلوک کرتا ہے محبت بھرا سلوک کرتا ہے امام ابو داؤد علی رحمہ اپنی سنن میں حضرت ابو طفیل عامر بن واسلہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ میں نے کے مقام پر آپ نے آکا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تشریف فرما دیکھا میں اس وقت نو عمر تھا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور ایک خاتون آئی اور سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب بیٹھ گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک اس عورت کے لیے بچھا دی اور اس چادر کے اوپر اس عورت کو بٹھایا صحابی فرماتے ہیں کہ میں حیران ہو گیا کہ یہ کون سی ایسی عورت ہے یہ کون سی عظمت والی ایسی عورت ہے کہ جس کے لیے سرکار نے اپنی چادر بچھائی اور اس چادر پر اس عورت کو بٹھایا فرماتے ہیں کہ میں نے دوسرے صحابہ سے پوچھا کہ یہ خاتون ہے کون تو صحابہ کرام نے جواب دیا یہ وہ عورت ہیں جنہوں نے سرکار علیہ وسلم کو بچپن میں دودھ پلایا تھا یعنی دودھ کے رشتے سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ والدہ لگتی ہے اور اپنے اس ردائی والدہ دودھ پلانے والی والدہ کے ساتھ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم یہ شفقت والا سلوک فرما رہے ہیں اس کے نیچے اپنی چادر بچھا دی اور چادر کے اوپر اس عورت کو بٹھایا اسی طرح ایک دوسری روایت میں ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے اور آپ کے ردائی والد یعنی جن کی زوجہ کا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا تھا ردائی والد حاضر ہوئے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر کا ایک گوشہ ان کے لیے بچھا دیا وہ اس پر بیٹھ گئے تھوڑی دیر کے بعد وہ ردائی والدہ وہ تشریف لائیں سرکار نے چادر کا دوسرا گوشہ ان کے لیے بچھا دیا اور وہ بھی اس کے اوپر بیٹھ گئی پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ کا ردائی بھائی یعنی دودھ شریف بھائی وہ حاضر ہوا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم خود کھڑے ہو گئے اور اپنے اس دودھ شریف بھائی کو اپنے سامنے بٹھا لیا گویا اپنی چادر مبارک کے اوپر اپنے ردائی والد اپنی ردائی والدہ اور اپنے دودھ شریک بھائی کو بٹھا دیا اور یوں ان کا اکرام کیا ان کی تکریم کی اور ان کی عزت افزائی فرمائی اسی طرح پیارے آکا صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک سلوک اور آپ کا رویہ چھوٹوں کے ساتھ بڑوں کے ساتھ بڑی عمر والوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ اپنے تعلق داروں کے ساتھ جن کے ساتھ زیرحم محرم کا تعلق ہے رشتے داری کا تعلق ہے ان کے ساتھ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک مبارک کیسا تھا میں ہے کہ ایک مرتبہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرما رہے تھے سجدے میں گئے اور سجدے کو کافی طویل کر دیا جو معمول مبارک تھا اسے اس کافی لمبا کر دیا نماز ختم ہوئی تو ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ نے سجدہ بڑا ہی لمبا فرمایا ہے کیا سبب تھا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں نماز پڑھ رہا تھا تو میرا بیٹا یعنی امام حسن میرا بیٹا میرے اوپر سوار ہو گیا تھا میں نے اس بات کو ناپسند کیا کہ میں اس کو جلدی اترنے پر مجبور کر دوں امام حسن رضی اللہ تعالی جو نن سے بچے تھے ان کی وجہ سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سجدہ مبارکہ کو لمبا کر دیا اسی طرح ایک اور واقعہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی پشتے اطہر پر سوارے یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جھکے ہوئے اور امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما یہ سرکار کی پشتے اطہر پر بیٹھے ہوئے جس طرح شفقت کے اندر باپ اپنی اولاد کو اپنی پشت پر بٹھا کر کھلاتا ہے اسی طرح سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان شہزادوں کو اپنی پیٹ پر سوار کیے ہوئے حضرت جاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ منظر دیکھا تو امام حسن حسین علی اللہ تعالی عنہما سے فرمایا نعمل کہ اے حسنین کریمین تمہاری سواری کتنی پیاری ہے جس پر تم سوار ہو وہ کتنی پیاری سواری ہے سرکار صدمہ سلم نے آگے سے بڑا ہی پیارا جواب ارشاد فرمایا وہ نی امر اے جابر تم نے صحیح کہا کہ ان کی سواری بہترین ہے لیکن سواروں کو بھی تو دیکھو وہ بھی کتنے بہترین فرما دی اور ان کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار بھی فرما دیا اسی طرح امامہ یہ بھی چھوٹی بچی تھی یہ بھی بارہ ایسا ہوتا کہ سرکار صلی اللہ وسلم جب نماز کی حالت میں ہوتے تو یہ سرکار صلی اللہ وسلم کے اوپر سوار ہو جاتی حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر دوران نماز سوار ہو جاتی اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اندر ہی ان کو تھام لیا کرتے تھے یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ رحمت برا سلوک تھا کہ جسے دیکھ کر دیکھنے والے کے دل میں رحمت اور شفقت کا حقیقی معنی اسے پتا چل جاتا ہے کہ رحمت کسے کہتے ہیں ی طرح صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت کریما ایک یہ بھی تھی کہ کوئی بھی بیمار ہوتا سرکار صلی اللہ, صل اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے کوئی صحابی بیمار ہوا سرکار صلی اللہ وسلم اس کی بیمار کورسی کے لیے اس کے پاس تشریف لے جاتے کسی کا انتقال ہو گیا اس کے جنازے میں شرکت کے لیے سرکار صلح تشریف لے جاتے اور صحابہ کرام کو تاخیر فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو مجھے خبر ضرور دینا تاکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ ادا فرما کر اس کے لیے بخشش کا سامان مہیا فرما دے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ قیادت صرف مسلمانوں کے ساتھ خاص نہ تھی بلکہ مدینہ منورہ میں جو غیر مسلم یہودی یا عیسائی رہا کرتے تھے اگر ان میں بھی کوئی بیمار پڑ جاتا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس بھی تشریف لے جاتے اس امید پر کہ اس کا آخری وقت ہے ہو سکتا ہے کہ آخری وقت کے اندر اسلام قبول کر لے عیادت بھی ہو گئی اور اسلام کی دعوت بھی ہو گئی چنانچہ ایک روایت ہے کہ ایک یہودی نوجوان بیمار ہوا سرکار صلی اللہ علیہ ور وسلم کی یہ یہودی نوجوان بڑی خدمت کیا کرتا تھا یعنی غیر مسلم تھا لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کو ایک لگاؤ تھا جب یہ بیمار ہوا تو پیارے صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سرہنے تشریف لے گئے اور بیٹھ گئے اور اسے بڑی محبت کے ساتھ چونکہ وہ خدمت کرتا تھا اس کا مطلب ہے کہ اس کے دل میں لگاؤ ہے اس کے دل کے اندر رجحان اور ایک رغبت اسلام کی طرف موجود ہے تو سرکار نے فرمایا اصلی اسلام قبول کر لو اسلام قبول کر لو اس بیمار نے اپنے باپ کی طرف دیکھا گویا اس سے اجازت مانگ رہا تھا کہ اے والد آپ کیا کہتے ہو اس کے باپ نے کہا اتحب قاسم یعنی ابو القاسم سرکار کی کنیت ہے اب قاسم صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں اس کی اطاعت کرو اس کی تعمیل کر لو یعنی باپ نے بیٹے کو اسلام قبول کرنے کی اجازت دے دی چنانچہ وہ خوشبخت نوجوان مسلمان ہو گیا اس پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لائے اور اللہ تعالی کی حمد کے کلمات ادا کیے الحمد للہ اللہ انقضہ من النار تمام تعریفیں اس اللہ کریم کے لیے ہیں جس نے اس کو آتش جہنم سے نجاتتا فرما دی کہ اس نے اسلام قبول کر لیا آپ جہنم سے اس کو نجات نجاتتا فرما دی اب اس واقعے کے اندر کئی پیارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایادت فرمانا بھی ہے اور اسلام کی دعوت دینا بھی ہے تو پتا چلا کہ ایادت کرنا یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے تو بطور خاص ہمارے ماحول کے اعتبار سے کہ اگر کوئی مسلمان کو جاننے والا یا نہ جاننے والا اگر کوئی بیمار ہوتا ہے تو اس کی عیادت کے لیے جانا چاہیے اور پھر اگر نیکی کی دعوت کا کوئی موقع ہو تو نیکی کی دعوت بھی اسے دینی چاہیے جیسے جب آدمی بیمار ہوتا ہے تو طبعی طور پہ پر وہ پریشان ہوتا ہے اس کا دل نرم پڑ جاتا ہے تو اس وقت اسے توبہ کی دعوت دینا نیکی کی دعوت دینا نماز کی دعوت دینا ذکر اللہ کی دعوت دینا کوئی ورد وظیفہ اس کو بتا دینا درو شریف پڑھنے کا کہنا اس طرح کی دعوت اگر اس موقع پر دے دی جائے تو دل چونکہ نرم بڑھ چکا ہوتا ہے لہذا اس وقت اس طرح کی نیکی کی دعوت بڑا اثر کرتی ہے تو یہاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عیادت فرمائی اس عیادت کا جو ہے وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہونا بھی ظاہر ہو گیا اور اس کے علاوہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ تاکید فرمائی ہے ارشاد فرمایا من آدا مریدن و تاب و تبدیل جنت منزلن فرمایا کہ جو شخص کسی مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو ایک منادی یعنی ندا کرنے والا یہ کہتا ہے کہ اے عیادت کے لیے آنے والے اے بیمار کا حال پوچھنے کے لیے آنے والے تو پاک ہو گیا اور تیرا چلنا بھی پاکیزہ ہو گیا اور جنت کے اندر ایک بلند مقام پر تجھے ٹھکانہ عطا کر دیا گیا تو گویا جو بیمار کی عیادت کرتا ہے اسے یہ فضیلت ملتی ہے اسی طرح ایک اور حدیث مبارک ہے سننے ابو میں نقل فرماتے من جہنم سبعین فرمایا جو شخص وضو کرتا ہے اور بڑی احتیاط سے وضو کرتا ہے پھر محض اللہ کی رضا کے لیے اپنے بیمار بھائی کی بیمار پرسی کرتا ہے تو اللہ تعالی اسے جہنم سے ستر سال کی مسافت کے برابر دور کر دیتا ہے جو اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے چلتا ہے تو با ہو کر اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے جانا کوئی ہاسپٹل میں ہے کوئی گھر کے اندر بیمار ہے کوئی کسی جگہ بیمار ہے تو اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی رضا کے لیے اور اس مسلمان کی دل جوئی کے لیے اس کا دل خوش کرنے کے لیے جو اس کی عیادت کے لیے جائے گا اللہ تعالی جہنم سے ستر سال کی مسافت کے برابر اسے دور کر دے گا اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم کے اس رحمت برے انداز کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم